اللهم أعوذ بك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم متن حمزتي وانا فقهي وانا فتي برحلي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت رب يا ووم بك من هذا بشياطين باهون بك رب ايحضم وقال الله سبحانه و تعالى في موتم اخر قل ال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان ما يتذكروا القلوب قران مجيد بہت سی ایسی حقیقتوں کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا ان حقیقت میں ایک حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ کیا جو اہل علم ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے وہ لوگ اور جو اس علم سے آ رہی ہے جنہیں قرآن و سنت کا علم نہیں دیا گیا کیا؟, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بالکل آسان الفاظ میں یہ کہ کیا عالم اور جاہل یہ برابر ہے جواب یقینا نفی میں ہے کہ دونوں برابر نہیں تمہیں کہ عقل مند ہی ہے جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اس میں جہاں اہل علم کی فضیلت ہے وہاں ایسا نہیں کہ جو اہل علم نہیں ہے اس کی کوئی حفارت کا پہلو نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ جو اہل علم نہیں بہت اچھا عبادت گزار ہو دیندار ہو مالدار ہو جو کچھ بھی ہو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم کے معاملے کے اندر اہل علم کا محتاج ہو اسے علم کے معاملے کے اندر کسی قسم کی حیا اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یہ کوشش کرے اولا علماء سے رابطے میں رہے علم کے حصول کے لیے وہ کوشش میں لگا رہے اس لیے کہ دونوں برابر نہیں پہلے علم کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی شرع اصلاح کے اندر علم کا اطلاع صرف دو چیزوں پر ایک پران مجید کا علم اور دوسرا احادی رسول کا علم اس کے علاوہ یہ جو مختلف علوم کے نام پر کالیج اور یونیورسٹیوں میں یا مختلف شعبہ جات کے اندر پڑھایا جاتا ہے اسے بھی عوام علم کا نام دیتے ہیں لیکن شرعی اصطلاح کے اندر یہ علم نہیں یہ سب کے سب فنون ہے میڈیکل کا شعبہ اس کی معلومات حاصل کرنا اس کو پڑھ کر کوئی شخص ڈاکٹر بن جائے کسی فن میں اسپیشلسٹ بن جائے یہ فنون ہے علمنی اسی طرح انجینئرنگ کا شعبہ ہے اس کے آگے مختلف شعبہ جات ہیں ان ڈگریوں کا مکمل کرنے والا اس فن سے آشنا ہو جاتا ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص عالم ہو اسے عالم کہنا یا اس علم کو علم کہنا شران شرعی قواعد کے روپ سے اس علم کی توہین جو اصل علم اسی لیے سلف صحابہ اور تازعین علم کے نام پر قرآن اور سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آشرا نہیں تھی کسی کسی تیسری چیز کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں تھی بلکہ سلف یہ فرق کرتے تھے کیا کابل عبی ربا رحمہ اللہ تو بہت بڑے تابی ہیں ان سے ایک موقع پر سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب دیا اس جواب کے موقع پر پوچھنے والے نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ منفر اس جواب کا تعلق فق القرآن الحدیث سے ہے او من رائے کا یا یہ آپ کی رائے سے جواب ہے اس چھوٹے سے واقعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو اصناف تھے وہ علم اور فقہ کا استعمال کس معنی میں کرتے تھے یعنی قرآن و سنت کے علم کے معنی میں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا اس کو وہ لوگوں کی آرا سے لوگوں کے افکار سے تعبیر کرتے جو کشران اجت نہیں جب یہ بات ہم سمجھ چکے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں اور علم شرعی اصطلاح کے اندر قرآن و سنت کی معرفت کا نام ہے تو اس کے حصول کے کچھ ذرائع ہیں کچھ ذرائع اس کے حصول کے آج بھی جو سابقہ دور میں موجود تھے آج بھی اشاد شاد بہت کم موجود ہیں پہلے زیادہ تر علمی حلقات ہوتے علمی دروس ہوتے اور طلبا جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے وہ ان حلقات میں بیٹھتے ان اجتماعات میں بیٹھتے جو خاص علمی ذوق رکھنے والے ہوتے طلبہ ہوتے انہی کے لیے اسے قائم کیا جاتا اور ایک ہی استاد کے پاس طلبہ سالوں علم حاصل کرتے ہیں. کسی کے پاس مہینوں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. پھر یہ سسٹم یہ طریقہ کار رکھتا رکھتا کم ہوتا گیا اس کچھ جدید شکلیں آنا شروع ہو گئی پھر اس کی ایک ایسی شکل جو آج ہم بدارس کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی رسول علم کی ایک سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ صلاف صالحین کے منحج کے مطابق اور ان کے منحج سے قریب علم کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پختہ اور مؤثر ذریعہ ہے جو موجود ہے جہاں علم حاصل کرنے والا بڑا جامع نصاب تیار ہوتا ہے جس میں قرآن و سنت کے علم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم اور قرآن و سنت کے علم طلبا کو پڑھایا جاتا ہے ان میں بھی دو طرح کے مدارس ایک مدرسہ وہ ہے جو ایک مخصوص فک کا ترجمان ہے وہ اپنے اس مخصوص فک کو طلبہ کا جو ایک نصاب ہے آٹھ سالہ یا نو سالہ یا سات سال چھ سال تک اپنا وہ نصاب پڑھانے کے بعد طالب علم کو آخری سال کے اندر آدیش کی چھ کتابیں ایک ساتھ پڑھا دیتے جس کے دورہ حدیث کہا جائے اس کے مقابلے میں ایک مدرسہ وہ ہے جو طالب علم کو ابتدا ہی سے شروع ہی سے وہ علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کلاس سے ہی حدیث کی عقیدے کی کوئی نہ کوئی کتاب اس طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے اور یوں وہ سب کن ایک, ایک حدیث پڑھ کر آٹھ سال کے اندر حدیث کی وہ چھ کتابیں جو سیاستہ کہلاتی ہیں اس کو وہ مختلف مراحل کے اندر مختلف سالوں کے اندر اپنے اساتذہ اشرام سے پڑھتا ہے یہ علم کو حاصل کرنے کا سب سے پختہ اور مؤثر ذریعہ اس طرح مدارس سے علم حاصل کرنے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ جنہوں نے صحیح مدرسے کا انتخاب کیا اور صحیح مدرسے کا انتخاب کرنے کے بعد پھر انہوں نے مکمل تعلیم وہاں حاصل اور پھر وہ پہلے علم کے حلقے کے اندر اپنے اساتذہ کے حلقے میں معروف ہو گیا کہ یہ ہمارا شاگرد ہے اس نے باقاعدہ ہم سے سبکن سبکن سب گن کچھ پڑھا اور ایک وہ طالب علم ہے جو چند سال ایک سال دو سال کسی مدرسے میں پڑھتا ہے پھر وہ کتابیں خریدتا ہے ترجمے والی ان تراجم کو خریدتا ہے خود اپنی مرضی سے پڑھتا ہے پھر پڑھ پڑھ کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک نام سنتے ہیں اچانک سے پتہ چلا اس شخص کا بہت بڑا چرچا ہے یہ بہت بڑا اسکالر ہے اس کا بڑا نام ہے یہ آج کل میڈیا پر چھایا ہوا اس طرح کے لوگوں سے عوام بہت زیادہ متاثر ہوتے پر عوام کے اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں اس پریشانی کے اسباب میں سے عوام کا یہی گھٹیا انتخاب ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے بعض لوگ علماء سے متاثر ہو جاتے ہیں مسائل کے اختلاف کی وجہ سے کوئی عالم کسی بارے میں کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اپنی سمجھ سے ہم خود ہی عمل کرنا شروع کریں اس علم کے تعلق سے عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں پہلے علم تو اس علم کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ اولا علماء کسی ایسے شخص سے متاثر نہیں ہوتے جو بہت بڑا مجمع لگا رہے بہت بڑا مجمع اس کے کنٹرول میں آ گیا اور یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہر دور میں ایسے معاملات رہے محمد بن جریر اتبری اہل السنہ کے بہت بڑے مفسر ہیں تاریخ تبری کی ان کی کتاب ہے کی ان کی کتاب اہل کے اندر ان کا بڑا مقام ہے کچھ لوگوں نے یہ کمجا کہ یہ شیعہ ہے حالانکہ جو شیعہ ہے اس کا نام بھی محمد ہے اس کے باپ کا نام بھی جلییر ہے لیکن ان کی تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف ہے نہ صرف یہ کہ تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف ہے بلکہ اساتذہ اس کے اور ہیں اس کے اور ہیں شاگرد بھی اس کے اور ہیں اس اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تبری شیعہ اور تبری کے شیعہ ہونے پر جس نے حکم لگایا آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ وہ بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے علما سے باقاعدہ نہیں پڑھا ایک دو سال کبھی پڑھا پھر اپنے طور پر مطالعہ کرتا گیا اپنے طور پر کتابیں دیکھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ مشہور کیا اپنے لوگوں میں اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و نظام کا فن جرا و تعریر کا صحیح اور غیر صحیح حدیث کو پہچاننے کا ڈاکٹر ہے ماہر ہے اور جب علماء کے سامنے اس کی حقیقت آئی اور علماء نے جب اس کا تعقب کیا تو اب یقین ماں اسے دوبارہ جواب دینے کی ضرورت نہ ہوئی وہ اپنی موت آپ مرگی تو علماء ایسے فطروں کو پہچانتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہو محمد بن جریر التبری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مجمع کے اندر ایک شخص باز کر رہا اور بہت بڑا مجمع تھا اس مجمع کے اندر اس نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی عرش پر اپنے عرش پر ہوگا اور اللہ کے, عرش کے دائیں طرف جناب محمد اللہ کہتے ہیں جب میرے کانوں نے یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ تو بالکل بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں اسی اسی وائز کی جس وائز نے یہ بات کہی تھی اسی کی ترجمانی میرے خیال میں اس شعر کے اندر جو آپ نے سنا ہو کہ محمد تخت پر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا ایک شعر بنایا یہ اسی واقعے کی ترجمانی جو کہ غلط ہے محمد بن جرید التبری کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی یہ مجموعہ اٹھ کر جائے گا راستے میں ان کا گھر پڑتا ہے محمد بن جرید التبری انہوں گھر کے دروازے پر ایک عبارت لکھوا دی کہ ممکن ہے اس عبارت کو پڑھ کر لوگ ایسا عقیدہ نہ بنائے جو اس نے بتایا اور لوگ تھوڑا سا سوچے اور غور کرے اپنے گھر کے دروازے پر باہر چوکٹ پر انہوں نے یہ لکھوایا سبحان مہو عریش پاک ہے وہ ذات سبحان جلیسا بلا اللہ جلیسا کہ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی ہم نشی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تخت پر کوئی بیٹھنے والا ہے اس کے برابر میں یہ بات انہوں نے لکھوائی اپنے گھر کے باہر جب وہ مجموعہ وہاں سے تقریر سن کے جانے لگا تو انہوں نے یہ عبارت دیکھی اب بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ گھر ایک علم ہے ایک محدش کا ہے ایک, ایک مفسر کا ہے وہ اس کی محبت میں اس واعض کے اس کے اتنے فین تھے کہ انہوں نے اس عبارت کے لکھنے پر ان کا گھر توڑ دیا اس کے دروازے کو توڑ دی. تو اس طرح کے جو حال ہر طبقے میں ہوتے ہیں عوام کی جہالت بسا اوقات ان کو اس جگہ اس درجے میں لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی ذہن سے کسی شخصیت کے بارے میں ایک ذہن قائم کر لیتے ہیں عالم اور جاہل کا ایک معیار خود ہی منتخب کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے علمی معاملات کے اندر اس پر اعتماد کرتے ہیں یقیناً ایک عالم دین کا انتخاب کرنا اس عالم دین سے مسائل پوچھنا اور پھر عمل کی کوشش کرنا عوام کا یہی کام لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے انہیں عالم کے انتخاب کے اندر کیا پیمانہ اپنانا چاہے تاکہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس تعلق سے وہ کم سے کم ہو جائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے جو ہمیں صلف نہیں بتلایا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے شہابہ کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب جنگ صفین کا معاملہ ہوا اس کے بعد سے صحابہ کرام نے روایت کے بیان میں اور روایت کے لینے میں اپنے شاگردوں کو احتیاط کا درس دے اور کہتے کہ جب بھی کوئی تمہیں حدیث بیان کرے تو اسے ایک سوال کرو سوال کرو اس سے پوچھو سوال کیا کرو سوال یہ کرو کہ سمول سم انارجالتم تم یہ بتاؤ تمہارا شیخ کون ہے تمہارا استاد کون ہے تم نے کس سے پڑھا تھا؟ آج کل بہت زیادہ ایسے نام ہیں جو اسکالر کے نام سے معروف ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر دیگر ذرائع پر یہ سوال کیجیے اپنے شیوخ کو بتائیے اپنے وہ شیخ جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے بتائیں آپ کے شیخ کون میں معذرت کے ساتھ یہاں چند نام لوں گا لیکن کوئی شخص اگر کل سے کوئی نسبت رکھتا ہے تو وہ برا نا مانے لیکن انہی کے الفاظ اس بات پر یہ سوال میں انہی شخصیات سے کرتا ہوں اور انہی شخصیات کا جواب آپ کو سناتا ہوں اور آپ وہ جواب دیکھ سکتے ہیں یہ سوال مولانا مودودی صاحب سے کیجیے وہ جواب میں کہتے ہیں میں ملا مکتبی نہیں یہ مولانا مودودی صاحب کا جواب ہے میں ملا مکتبی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی مدرسے میں بیٹھ کر کسی استاد کے پاس میں نے نہیں پڑھا سمجھے بات سمولنا رضا رکھوں اپنے شیخ بتاؤ اپنے استاد بتاؤ اس کے استاد کا نام بتاؤ اس کے استاد کا نام بتاؤ یہ خادم یہ طالب علم اپنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بائیس واسطے رکھتا ہے اور میری سند ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس سے پڑھا اس نے کس سے پڑھا اس نے کس سے پڑھا اور یہ سند اللہ کے رسول تک پہنچا سکتا ہے اس کو سلسلہ سند کہا جائے اس کی ایک شکل آج بھی موجود ہے اور اس کا ایک بزم ایک طریقہ کار تھا جو چوتھی صدی کے اختتام پر ختم ہو پھر وہ صنعت کتابوں میں آ گئی اب اس کے بعد جو بھی اس کتاب کو کسی شیخ سے उसकी گا اس کی के اس کتاب کے بعد اس کے شیخ سے شروع ہوگی اور آخر تک جس شیخ سے وہ پڑھا پھر اس نے آگے جس کو پڑھایا ہے پھر آگے جس کو پڑھایا اس طرح یہ علم منتقل ہوا اور یہ سلسلہ سند اس طرح جاری یہ سوال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کی جی. ان کی تفسیر تھک چکی ہے اس تفسیر کے اندر انہوں نے خود ایک مقام پر واضح الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میں ان کٹ حجرتی ملاؤں کی طرح نہیں ہوں یعنی جو مدارس کے اندر بیٹھ کر استاد کے پاس پڑھتے ہیں میں اس قسم کا عالم نہیں یہ سب محترم جو دنیا سے جا چکے یہ سب اپنے آپ کو اسکالر کہلاتے ہیں اسکالر کا سیدھا سادہ مخہوم یہ ہے آپ بھی اس لفظ پر غور کیجیے سوچئے اسکالر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے باقاعدہ کسی استاد سے مدرسے میں بیٹھ کے نہ پڑھا جو اپنے طور پر تحقیق کرتا ہے آج کل نیٹ پر بہت سارا ہر طرح کا مواد موجود ہے وہ اس کو جمع کرتا ہے دس بارہ تفسیریں پڑھ لیتا ہے اور ان تفسیروں کو پڑھنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود مفصر قرآن بن میں خود ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے چار پانچ تفسیروں کا مطالعہ کیا وہ کسی کارخانے میں فیکٹری میں مشین پر کام کرتا تھا ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے تفصیل بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگ تفسیر کے اہل ہیں وہ تفسیر اسی فیکٹری کے مالک نے چکوائی اور وہ لوگوں میں تفسیر ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے اس سے امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن بنیں گے یا بگڑیں گے تو اس کے اس کی وجوہات بھی ہیں کریں یہ سوال آج میڈیا پر آنے والے ہر شخص سے آپ یہ سوال پوچھیں یہ سوال ذہن میں بٹھا لیں آپ کا شیخ کون ہے آپ کا استاد کون? اس کون ہے اس کا استاد کون ہے اس کا استاد کون ہے سوال تو کیجیے یں پر معاملہ ختم ہو جائے اور جب معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے تو آپ یقین مان لیں کہ اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایسے شخص سے نہیں پوچھنا چاہیے مسئلہ ایسے شخص سے نہ پوچھے ایسے شخص سے مسئلہ پوچھ کر آپ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کر جو شخص اپنا نام لوگوں سے چھپائے جو شخص اپنا نام لوگوں سے بدلے جو شخص اپنی نسبت لوگوں سے بدل دے کہ لوگ میرا نام سنیں گے میرا نام فلاں ہے میرے نام کے آگے میں کاکو شاہ کے نام سے معروف ہوں چلو اس کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں جو اس طرح اپنے نام کو چھپاتا ہے وہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے آپ دین سمجھیں وہ شخص اس قابل ہے کہ وہ آپ کو دین بیان کرے امام زہبی نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا اس کا بڑا مجموعہ تھا عراق میں بہت اس کے شاگرد تھے بڑا اس کے مجمعے کے اندر لوگوں کا آنا جانا سفیا نے سوری سے کسی نے اس کا ذکر کیا ربی کا کہا کہ یہ بتاؤ اس کا شیخ کون ہے سفیا سوری پوچھ بتایا گیا کہ اس کا شیخ مجہول ہے پتا نہیں اس کے استاد کون فرمایا اس کے شاگرد کون ہے شاگر میں اکثر جو اس کے حلقے میں جو بیٹھتے ہیں لوگ وہ تقدیر کے منکر ہیں وہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے فرمایا کہ اس کا منحج کیا ہے وہ بیان کیا کرتا ساتھیوں نے بتایا کہ اس کا منحج سنت وہ سنت کو بیان کرتا اب وقت کا امام اور محدت اس پر تبصرہ کرتا ہے سفیان سفیا کہتے ہیں اس کا شیخ معلوم نہیں اس لیے اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نمبر ایک نمبر دو اس کے حلقہ احباب میں اس کے شاگردوں میں اس کے ملنے جلنے والے میں زیادہ تر قدری سڑکے کے لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں اور اس نے اس کی اصلاح نہیں کی اس پر انہیں سمجھایا نہیں اس کا معنی یہ شخص بھی تقدیر کا منکر ہے اور تیسری بات جہاں تک وہ سنت کا ہر چیز میں نام لیتا ہے ہر بات میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہے تو یہ اس نے ایک لبادہ اوڑا ہے وہ چند معاملات کے اندر قرآن و سنت کا نام لیتا ہے اس کا اصل منحج قرآن و سنت نہیں اسی لیے محمد ابن شیر رحمۃ اللہ علیہ جس کا یہ قول میں نے آپ کو سنایا کہ وہ صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کی کہ جب کسی سے روایت لو تو اس سے پوچھو تمہارا شیخ کون ہے تمہارے استاد کون ہے تم نے کہاں سے پڑھا آپ باقاعدہ کسی مدرسے کے فارغ التحس ہیں اس مدرسے کا منحج اور مشرق کیا جس کے پاس یہ سند ہو وہ قابل اعتماد تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتین <دِينٌ> یہ جو آپ قرآن و سنت کو سنتے ہیں یہ علم جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ دین ہے سنزرتا خدون دینا تم دیکھو کہ یہ دین کس سے لے رہے ہو تم نے یہ دین کس سے حاصل کیا ہے اس دین کو ایک مستند عالم کی حیثیت سے یہ اسٹیج یہ ممبر جہاں بھی ہو جہاں کا بھی ممبر ہو اس ممبر کا صحیح معنی کے اندر حقدار کون ہے جس کے پاس یہ باضابطہ معاملہ ہو کس نے کوئی چھوٹا سا کورس کر لیا کس نے فلانا کورس کر لیا یہ کون ہے یہ پروفیسر ہے یہ کون ہے یہ انجینئر ہے یہ کون ہے یہ خلا ہے ایسا شخص علماء سے رابطے میں رہے علم حاصل کرتا رہے ایسا شخص اس بات کی کوشش نہ کرے کہ وہ مرجع اور خلاش بننے کی کوشش کرے وہ لوگوں کے اندر اپنی تحقیق سے بات کرنا شروع کر دے وہ لوگوں کے اندر اپنی تحقیق سے بولنا شروع کر دے یہ بڑا ذمہ داری والا مقام ہے میں نے بہت سے ایسے نوجوان دیکھے جنہیں دین کے علم کا شوق بھی تھا جذبہ بھی تھا وہ پڑھتے ہیں, پہلی کلاس کی وہ پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس مدرسے کی لیکن ان کا ذہن یہ ہے کہ امام کعبہ مسلمان اسے کیا علم حاصل ہو ان کا ذہن یہ ہے کہ دین کہیں پر بھی نہیں پوری دنیا میں جو اس نظریے کا کا حابل ہو کر وہ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسی جگہوں میں جا کر پڑھے گا. گا اس تعلق سے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن آج کی رشست میں صرف یہ پیغام ہی یاد رہ جائے اور یہ بات ہی اگر ذہن میں آ جائے کہ ہر شخص اس بات کا حل نہیں امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک تابعی کا قول نقل کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر سو کے قریب ایسے افراد دیکھے سو کے قریب ایسے افراد دیکھے کلو ہم وہ سب کے سب جھوٹ بولنے سے امن میں تھے جھوٹ نہیں بولتے لیکن اس کے باوجود میں ان سے روایت نہیں دیتا کیا مطلب کہ صرف عبادت گزار ہونا صرف عبادت گزار ہونا صرف متقی اور پہزگار ہونا یہ ایک وصف ہے یہ وصف بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حدیث بیان کرنا شروع کر دے بلکہ باقاعدہ وہ اس علم کو سیکھے اس کی مبادیات کو سمجھے اور پھر وہ اس علم کو بیان کرے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اچھی طرح سمجھنے کے بعد جتنا علم تھا اتنا دوسرے تک پہنچایا جتنی معرفت تھی اتنا ہی بتلایا اس معاملے میں بہت سے لوگ بہت زیادہ بے لگام ہو گئے آج آپ نہیں دیکھتے ایک بہت بڑی جماعت جس کو بنے ہوئے تقریباً ستر اسی سال ہو چکے جو, جو تبلیغ کے نام پر وجود میں آئی جس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کا دین اللہ کا پیغام ہر گھر میں پہنچائے اللہ تعالی کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی ہماری زندگی میں آ جائے دعوت یہ ہے لیکن اس دعوت کے تعلق سے سب سے بڑا سب سے بڑی غلطی اس جماعت میں کیا ہے کہ ان کو علماء کی سرپرستی حاصل نہیں ان کو اولاما کی سرپرستی حاصل نہیں میں نے کئی انہی کے مکتبہ فکر کے علماء کی ان کے رد میں کتابیں دیکھی فتح دیکھے ان کا منحج دیکھے جب وہ بیان کرتے ہیں کتاب سے بیان کریں یا زبانی بیان کریں منحج کیا ہے بزرگوں نے فرمایا بزرگوں سے سنا بزرگ کیوں کیا کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح دین اس طرح کہنے سے خالص دعوت اور خالص دین پیش ہو جائے گا صحیح دین سامنے آ جائے گا لوگ بہت اچھے ہیں اب چاہے وہ عبادت گزار ہو قرآن کا حافظ ہو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو حرام سے بچتا ہو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس سے ملنے کی ایک محدث کو آرزو تھی اتنی شدید کہ ملاقات کرنے کو پسند کریں گے فرماتے ہیں کہ میں جنت کا داخلہ موخر کر کے اس سے ملنا چاہتا ہوں اتنا، اتنی تڑپ اس محدث سے ملنے کی لیکن فرماتے ہیں جب میں اس سے ملا تو میں نے اس سے روایت نہیں لی کیونکہ میں نے اس کو سکھا نہیں پایا کتنا اس سے متاثر ہے اس کے علم سے اس کے تقوا سے اس کے تقوی سے اس کے خارجی عبادات سے کہ جنت کا داخلہ بھی موقوف ہے اس سے ملاقات پہلے کر لی لیکن جب ملاقات ہوئی تو کہا یہ اس قابل نہیں کہ اس سے روایت نہیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شیخ کو دیکھا جو استاد تھا جو شیخ تھا کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے مدنی شیو سے روایت کی ہے تو آپ نے اس سے روایت کیوں نہیں کی تب امام مالک نے اس ساحل کو جو بتلایا کہ میں نے ایک دن جب میں مسجد میں آیا تو کوئی نہیں تھا وہ میں نے اس آدمی کو دیکھا یہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ممبر ہے اس پر مل کے اپنے چہرے پہ مل رہا تبرک حاصل کر رہا امام مالک کو یہ بات بری نہیں لگی کہ ممبر پر اس نے ہاتھ رکھ کر جو ملا ہے یہ برا نہیں لگے اگر یہ ممبر وہی ہوتا جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو شاید یہ امام مالک برداشت کر لے لیکن امام مالک فرماتے ہیں ایسے یہی نہیں پتا کہ یہ ممبر جل گیا اور ابھی جو اس وقت امام مالک کے دور میں ممبر تھا یہ اصل ممبر نہیں تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تھا امام مالک کہتے ہیں اس شخص کو اس شیخ کو جب اس ممبر کی پہچان نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی والا ہے یا بعد میں بنا ہے وہ ہے تو صاحب ممبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں بھی ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی اس لیے میں نے احتیاطاً اس سے روایت لی تو یہ اطمنہج ہے کہ دین ہر شخص سے حاصل نہیں کیا جاتا دین ہر شخص سے پڑھا نہیں جاتا دین ہر شخص کو پڑھایا نہیں جاتا دین کے لیے بھی جو اس کی چاہت رکھتا ہے جو اس کے حصول کے لیے آتا ہے جو اس کا متلاشی بن کر آتا ہے جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے اور جو صرف اس دین سے بات کرتا ہے جو قرآن و سنت کو علم جانتا ہے اور وہ باقاعدہ مستند ہے ایسے لوگوں سے اگر مسائل معلوم کیے جائیں پڑھا جائے سیکھا جائے تو معاشرے کے اندر موجودہ اختلافات میں بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ابو راست